تو جو اس بات کو جھٹلاتا ہے اسے مجھ پر چھوڑ دو قرب ہے کہ ہم انہیں آہستہ آہستہ لے جائیں گے جہاں سے انہیں خبر نہ ہوگی